اللہ حال میں مرے وہ عورت جنت میں داخل ہوگی اس لیے کہ ایک تو اللہ کا حق ادا کیا اور ایک حق العبد یعنی زوج کا حق کیا اس جائے گی اچھا جی اگلی حدیث اٹھاون نمبر دو سو اٹھاون رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تکلیف دیتی کہ کوئی عورت دو جاہا اپنے شوہر کو دنیا دنیا میں نہیں عورت تکلیف نہیں دیتی اپنے شوہر کو دنیا میں اللہ قالت مگر یہ کہ اس کی جو بیوی ہے مین القوری لگین جنت والی بیوی یعنی بڑی آنکھوں والی حور. جب کی بی بیوی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جنت والی حور کہتی ہے لا تھی فاتل کلّہ تکلیف نہ دو اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچ جاؤ فات تو اللہ کی رحمت سے دور ہو فَإنَّمَا هُو عِندَكِ أَيُّ إِلَيْنَا وہ دنیا میں تیرے پاس تیرا مہمان ہے جو تب سے قریب جدا ہو کر النا ہمارے پاس جنت میں آ جائے گا جی, ہو گیا جی آج کی حدیث جابر رضی اللہ صلی لہم ولا تو لہم رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ان کی نیکی جو ہے وہ اوپر جاتی ہے ہوگی تل مر آتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ سلطا کرے اپنے شوہر اور اگر شوہر اس کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ کو جو ہے سیاہ پہاڑا لے جائے اور سیاح پہاڑ کو اٹھا کر جی آواز آ رہی ہے جی آواز ٹھیک تو یعنی اگر شوہر یہ کہے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھاؤ اور یا دوسرے پہاڑ پر لے جاؤ تو بیوی بی کو یہ کرنا چاہیے ولا تسعد تین لوگ ایسے ہیں ان کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ ان کی نیکی اوپر جاتی ہے نکیاں جو ہے وہ اوپر جاتی ہے قرآن میں جو کہتا ہے خوش اللہ کی طرف اچھے کلمات جاتے ہیں اوپر اور نیکی کیا جاتی ہے تو نیکی بھی اوپر جاتی ہے نمبر ایک اللہ پہلا شخص بھاگا ہوا غلام ہے یہاں تک کہ وہ جب تک وہ نہ لوٹے اپنے آقا کی طرف مالک کی طرف واپس نہ آ جائے اور واپس آ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سے نہ دے گی نمبر دو وہ کس کا شوہر سے ناراض ہو ہوا اور نشہ کرنے والا یہاں تک کے وہ ہوش میں آ جائے ہوش میں آنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ نشے میں تھا نشے سے ٹھیک ہو گیا نہیں ہوش میں آنے کا مطلب یعنی نافرمانی سے توبہ کر لے رجوع کر لے غفلت کر لے به اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورتیں بہتر ہے قال تسره اذا نظرہ وہ عورت بہتر ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر حکم کرے تو حکم دے تو اس کی فرم برداری کرے ولاد تو قالفا بی والا بیمایت بی رہو اور اپنے جان اور ماحول میں شوہر کے خلاف ایسی بات نہ کرے جس کو شوہر نا پسند کرتا ہوں چار چیزیں جس کو دی گئی اس کو دنیا اور آخرتی ساری بھلائیاں گئی خواب اور بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو یہ چار چیزیں جس کو مل جائے اس کو دنیا اور آخر کی ساری بھلائیاں مل گئی باب الخلع والطلاق خلع خلع کا مانا ہوتا ہے اتارنا تو شوہر اور بیوی بی ہر ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں لباس اللہ تم لباس اللہ بکرا آیا ایک سو کہ یہ شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کے لیے لباس تو خلع کے ذریعے یہ اپنے اس لباس کو اتار لیتے ہیں یہ لوگ ابھی مانا تو معنی عورت کا ماہال عورت کا ماہال شوہر کے حوالے کرنا کہ مجھے اس کے بدلے آزاد کر دو کھلا دے دو اور مرد کہے ٹھیک ہے اس سے کھلا ہو جاتی ہے اب آپ نے پڑھا ہو کہ یہ کھلا طلاق ہے یا پستے نکاح ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق بائن ہے اور امام شافی کے نزدیک نکاح ہے لیکن امام شافی کا صحیح قول یہی ہے کہ طلاق بائن جتنے رکھنے رکھ لیں باقی انشاء کل کرنے لیں گے